سنتی ہو یہ جو تم ہو تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں ناؤ چاہتے اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر آمان لاتے ہو اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم آمان لائے اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصہ سے تم فرما دو کے مر جاؤ اپنگیٹن قلب جلن میں اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات